ایک کارندے کے نام جسے زکوۃ اکٹھا کرنے کے لئے امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نے بھیجا تھا یہ عہد نامہ تحریر فرمایا اپنے اس عہد نامے میں امیر علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے پوشیدہ ارادوں اور مخفی کاموں میں اللہ سے ڈرتے رہیں جہاں نہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ ہوگا اور نہ اس کے ماسوا کوئی نگراں ہے اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ ظاہر میں اللہ کا کوئی ایسا فرمان بجا نہ لائیں کہ ان کے چھپے ہوئے اعمال اس سے مختلف ہوں اور جس شخص کا باطن و ظاہر اور کردار و گفتار مختلف نہ ہو اس نے امانتداری کا فرض انجام دیا اور اللہ کی عبادت عاد میں خلوص سے کام لیا اور میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کو آزردہ نہ کریں اور انہیں پریشان نہ کریں اور نہ ان سے اپنے عہدے کی برتری کی وجہ سے بے رخی برتیں کیونکہ وہ دینی بھائی اور زکوٰۃ و صدقات کے برامد کرنے میں موین و مددگار ہیں یہ معلوم ہے کہ اس زکوات میں تمہارا بھی حصہ معین حصہ اور جانا پہچانا ہوا حق ہے اور اس میں بیچارے مسکین اور فاقہ کش لوگ بھی تمہارے شریک ہیں اور ہم تمہارا حق پورا پورا ادا کرتے ہیں تو تم بھی ان کا حق پورا پورا ادا کرو نہیں تو یاد رکھو کہ روز قیامت تمہارے ہی دشمن سب سے زیادہ ہوں گے اور وائے بدبختی اس شخص پر کہ جس کے خلاف اللہ کے حضور فریق بن کر کھڑے ہونے والے فقیر نہ دار, سائل دھتکارے ہوئے لوگ قرض دار اور بے خرچ مسافر ہوں یاد رکھو کہ جو شخص امانت کو بے وقت سمجھتے ہوئے اسے ٹھکرا دے اور خیانت کی چراہ گاہوں میں چرتا پھرے اور اپنے کو اور اپنے دین کو اس کی آلودگی سے نہ بچائے تو اس نے دنیا میں بھی اپنے آپ کو ذلتوں اور خاریوں میں ڈالا اور آخرت میں بھی رسوا و زلیل ہوگا سب سے بڑی خیانت امت کی خیانت ہے اور سب سے بڑی فریب کاری پیشوائے دین کو دگا دینا ہے وسلام